بسم اللہ الرحمن الرحیم باب سوم ہدایات عازمین حج و عمرہ کے لیے چند ضروری ہدایات سیکھ کر جائیں حج بیت اللہ عظیم الشان فریضہ ہے حج زندگی میں ایک بار فرض ہے اس لیے حج پر جانے والے افراد حج شریف کو اچھی طرح سیکھ کر جائیں کہیں ایسا نہ ہو کہ زندگی کے اس اہم ترین فرض میں کوئی کمی باقی رہ جائے اور پھر ساری زندگی پچھتانا پڑے